ایک سوال پوچھوایا ہے ایک ہے یعنی کہ جو ہمارے یہاں پر جو شادیوں میں جو ایک رسم ہوتی ہے مثلاً مہندی کی اپتن کی دولن کی طرف سے تو مثبت رسم کچھ قسم کی ہوتی ہے مثال ہمارے یہاں پر کہ جب دلہن یعنی جب لڑکی جب اٹن لگا کر جب مہندی لگا کر بیٹھتی ہے مائیوں کے اندر وہ کئی اس کے دن ہوتے ہیں تین چار دن تک تو ایک چیز یعنی کہ مشہور ہے کہ مثلاً وہ جو جوڑا پہنتی ہے جو وہ ڈریس پہنتی ہے وہ پہلے دن سے تقریباً جب تک وہ تین چار دن تک وہ ڈریس ایک ہی ڈریس پہنتی ہے وہ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب اب یہ ڈریس اب یہ لڑکی خود دوبارہ نہیں پہنے گی اب کوئی اور پہن سکتا ہے لیکن اب وہ نہیں پہنے گی یہ کچھ غلط رسم ہے پتا نہیں کہاں سے ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہے تو وہ کے ذرا بتائیے گا کیونکہ تقریباً ہر گھر کے اندر یہ رسم آج چل رہی ہے کہ وہ لڑکیوں دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہن سکتی جو اس نے اپنی مہندی اور مائن کے اندر جو تین چار دن تک اسے پہنتی رہی ہے وہ جزاک اللہ خیر یہ جی سہیل بھائی کہاں سے کیا یہ ہندوؤں سے آتی ہیں رسمیں پہلے ویسے ہم ہندوؤں کے ساتھ تھے جسمی طور پر اب ہم ذہنی طور پر ان کے ساتھ ہیں ان کی فلمیں دیکھنا ان کے ڈرامے دیکھنا جو ان کی عورتیں کرتی ہیں وہ ہی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے یہ مہندی لگانا تو عورت کے لیے سنت ہے آقا نے حکم فرمایا لیکن یہ اس طریقے سے رسم بنا لینا اور پھر آج جو مہندی کی رسم بے حجی کی انتہا مہندی لے کر عورتیں جا رہی ہیں میک اپ کیے ہوئے ہیں ڈانس کر رہی ہیں ڈھول دھمکا ہو رہا ہے نوجوان لڑکے ہیں نوجوان لڑکیاں سب شیتان گنگا ڈانس کرتا ہے سب بے حجی اور ہندوؤں کی یہ پس لوگ ہیں ان کو خوف خدا نہیں ہے تو یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کپڑے جب چاہے عورت پہنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلامی شریعت کی طرف سے کوئی بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے یہ صرف نام نہاد ترقی یافتہ حقیقت میں جاہر لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو پردے سے آزاد کرنا ترقی ہے آ, سڑکوں پر اسے اپنی بہن سے بیٹی سے ڈانس کروانا ترقی ہے ارے بھائی ترقی یہ نہیں ہے ترقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم ایک اچھا انسان ثابت کرو اسلام کے مطابق اور دین کی اور اسلام کی اور ساتھ مخلوق کی خدمت کرو اور جیسا مخلوق کو جو چاہیے وہ عطا کرو لیکن ایسی کام نہ کرو جہاں سے اللہ رسول نے منع کیا ہوا ہے تو حقیقت میں میرے بھائی چونکہ یلگار ہے پوری دنیا کی جو وہ ہم پر ٹی وی سے اور میڈیا سے ہمارے گھروں تک ڈش کے ذریعے کیبل کے ذریعے پہنچا دی انہوں نے اب کہاں کہاں ہم جائیں گے کس کس کو ہم بیان کریں گے اور بیان کرنے والے بھی کتنے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں سب کچھ یہ سارے مسائل ہیں تو اب میرے بھائی ہر گھر میں ٹی وی ہے کیبل ہے اور انٹرنیٹ ہے اس کے ساتھ پھر ڈش ہے تو یہ اتنی چیزیں ہیں شیطان نے ہر محاذ کو سنبھال لیا ہے اور رحمان کے محاذ والے شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں تو اس لیے اب یہ ہندو کی رسمیں عیسائیوں کی رسمیں جو ڈرامے دیکھیں گے جو فلمیں دیکھیں گی وہی وہ ہماری ہمارے بچے ہماری بچیاں اس کو اپنائیں گی اور اب تو جیسا اخباروں میں پڑھتے ہیں اب تو پاکستان ٹی وی بھی ان کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مقابلہ کرنے ہیں اچھا بھائی مقابلہ ہے جب وہ جیسا وہ کسی نے کہا نا کہ کتے نے کاٹا ہے تو اس نے کہا میں بدلا لوں گا کتے کو کاٹوں گا ارے بھائی کتے کو کاٹنا بدلا نہیں ہے اس کو ڈنڈا مارو اس کو جوتا مارو پتھر مارو نہیں وہ کہتا ایسے نے میری ٹانگ پر کاٹا میں اس کی ٹانگ پر کاٹوں گا تو وہ آج کل ہو گیا ہندوؤں نے ہمارے گھر میں بھیا پہچانا چاہیے کہ آپ کیوں پہ چاہتے ہیں ہم خود پچائیں گے وہ کہتا ہے ہم پیچھے رہ گئے وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے ملک میں بسنت مرائی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا اپنی حکومت سے کہ اب پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کہ جو ہم ان سے منوانا چاہتے تھے وہ پہلے مان گئے ہم اگر اس کو پاکستان کو قبضہ کر لیں گے تو کیا کریں گے ہندو مات وہاں ناوت کریں گے تو وہ تو اب بسنت پہ مرنے والوں کو شہید کہہ رہے ہیں جو بسنت پر مرتا ہے اس کو شہید کہہ رہے ہیں ان کی بچیاں ماتھے پہ ڈنڈیاں لگانے لگی ہیں ان کی عورتیں ساڑی پہننے لگی ہیں اب وہ ان کی عورتیں میں بھی لے کر بازاروں میں ناچنے لگی ہیں تو اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ پاکستانی نوجوان لڑکی اور لڑکیوں نے دو قومی نظریہ جو ہے وہ دمن کر دیا ہے کیونکہ مسلمان دو قومی نظریے کے قاعر تھے اور ہندو ایک قومی نظریہ کہتے تھے کوئی مسلمان ہندو دو قومی نہیں ہے سب ہندوستانی ہیں بس تو کہا تھا کہ اب ہاں ان نوجوانوں نے ہماری بات مان لی ہے لہٰذا اب جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے انہوں نے اللہ ہمارے عقائد لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھولتی ہے بھی وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن چونکہ مال و دولت والے ہیں تو وہ ہلا بلا جو ہے سڑکوں پر کرتے ہیں اور اب تو حکومت بھی معذ اللہ ان کے ساتھ ہے حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ اسلام کا نام نہ لیں ماڈرن مسلمان بنیں اب یہ پتہ نہیں ماڈرن مسلمان کیا ہوتا ہے کہ نیا نبی آئے گا یا نیا نبی آ گیا ہے جس نے کو احکام اور عقائد تبدیل کر دیے ہیں لہٰذا ہم ابرن ارے ہمارا اسلام تو وہی ہے جو چودہ سبیاں پہلے آیا تھا اب ماڈرن بن کے تو پتہ نہیں کس نبی کا وہ کلمہ پڑھیں گے اللہ سب کو ہدایت دے تو یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں نصرانی اور یہودی تہذیب ہے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے